اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھی اور ان کے کانوہیں میں ٹینٹ روئی اور جب تم قرن میں اپنی اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے